کرم کرم ہے ہے باری باری ہوں ہوں الحمد الحمدللہ اس وقت ہم مدنی قافلے کے ہمراہ اٹلی میں موجود ہیں اور اس وقت ہم دعوت اسلامی کے جہاں پر سنت بھرا اجتماع ہوتا ہے فضان مدینہ ہے اور یہ جگہ کا نام شاید مدنی چینل کے ناظرین پہلی بار سنیں گے جی ہاں میں نے بھی پہلی بار سنا تھا کہ اس جگہ کا نام کل دیر آ دی رینو ہے مینو شوق مدی نے میرے دل وچ حسرت ہو ری مینو شوق مدی نے جاون دار میرے دل وچے حسرت نہیں حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نقل کرتے ہیں جو کوئی اپنی آنکھوں کو نظر حرام سے پر کرے گا قیامت کے روز اس کی آنکھوں میں آگ آن بھر دی جائے گی علامہ مل خرگ عبد الرحمان بن جوزی علیہ رحمت اللہ کبھی نقل کرتے ہیں عورت کے محافل یعنی حسن و جمال کو دیکھنا ابریس کے زہر میں بجے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے جس نے نا محرم سے آگ کی حفاظت نہ کی اس کی آنکھ میں بروز قیامت آگ کی سلائی پھیری جائے گی سوچیے کیا ہال ہوگا آگ کی سلائی آنکھ میں جس کے پھیری جائے آگ بڑا جی چاہتا ہے فلمیں دیکھنے کو آج بڑا بھی چاہتا ہے گراڑے دیکھنے کو بے پردہ ہو سکے دیکھنے کو یہ تھوڑی دیر کی لذت چھوڑ دیجیے کل قیامت کے دن جواب نہیں دے سکیں گے اور آج بہت ساری برائیاں یہ بے حیائی کی وجہ سے کیسی کیسی بیماریاں ہمارے معاشرے میں آ گئی آج مسلمان ندی کا کلبہ پڑنے والا بدکاری کے اڈے پر جا کر اپنی جانی کو ضائع کرتا ہے طرح طرح کی بیماریاں واپس لے کر یہ کس قدر براتے ہے آج یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں یہ کہتے ہم اپنے بٹن سے ڈھونڈے یا پھر پوچھنے والا نہیں ہے جتنے مزے اڑانے اڑانو وہ مدنی چند کے ناظرین جو دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں وہاں اگر بے حیائی کرتے ہیں بے حیائی کے لوگوں کی طرف جاتے ہیں یا یہ تمنا رکھتے ہیں کہ جناب یورپ آئیں گے کہ یہاں جا کر یہاں اپنی آنکھیں کو حرام سے پور کریں گے توبہ کر لیجیے ہماری آنکھیں قابل نہیں خدارا اپنے آپ پر رہن فرمائیے حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد رضانی فرماتے ہیں وہ لوگ جو کہا کرتے ہیں کہ جناب اور صرف آنکھوں سے دیکھتے ہیں ہم بدکاری نہیں کرتے فرماتے ہیں جو اپنی آنکھ کو بند کرنے پر قادر نہیں ہوتا وہ شرمدار کی حفاظت بھی نہیں کر سکتا oh, oh, oh, oh. پھر اس سے برا کام بھی ہو جاتا ہے اے میرے پیارے اسلامی بھائیو حضرت سیدنا اللہ علیہ السلات وسلام سے پوچھا گیا کے بنا کی ابتدا होती ہوتی ہے آپ نے فرمایا دیکھنے اور خواہش کرنے سے دیکھنا جو ہے یہ اس برائی کی طرف لے جاتا ہے آلہ حضرت کتنی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں پہلے نظر بہستی ہے پھر دل بہستا ہے پھر فطر بہتتا ہے جس طرح مرد کو عورت کو دیکھنے کو منع ہے اس طرح عورت بھی بری نیت کے ساتھ شہوت کے ساتھ مرد کو نہیں دیکھ سکتی اور ایسے تفریح گاہوں میں جا کر مردوں کو دیکھنا فلموں کے ذریعے دیکھنا بدنیداری کرنا اپنی آنکھوں کے لیے آپ حفاظت کیجیے خدا را اگر مسلمان میری اسلامی بہنیں مجھے سن رہی ہیں عورت کے لیے زینت اس کا مناؤ سنگار فقط اپنے شوہر کے لیے ہے اپنے گھر کے لیے ہے یہ بے پردہ بازاروں میں گھومنا طرح طرح کے میک اپ استعمال کرنا طرح طرح کے ایسے شراک خراک کے کپڑے پہننا آج تو جتنا اپنے بازاروں میں گھومنا ہے گھوم لیجئے لے پردہ اگر آنا ہے آ لیجیے قیامت کے دل کیسے جب آئیں گے کس <سؤال> طرح عذاب آپ کہہ سکیں گی بی بی فاطمہ کی کمیزیں کہلانے والی ہوں بی, بی فاطمہ فاتو میں جنت تو وہ ہیں کہ جب آپ کا رزر پورس راستے ہوگا تو اعلان ہوگا ایسے نسل اپنی آنکھوں کو نیچا کر لیں خاتون جنت کی سواری گزرنے والی ایسی حیات ہماری پیاری آکاری اسلام السلام کی شہزادی خاتون جنت کا یہ حال ہے اور آج ہمارے گھر کی اسلامی بہنوں کا کیا حال ہے خدا را سوا کر لیجئے آپ اگر بے پردہ نظارے میں جاتی ہیں بے پردہ بھونتی ہے جتنے مرد آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ گنا بھی آپ کو مل رہا ہے آپ نے جو دعوت دی تو خدا رہا وہ مرد جو مجھے سن رہے ہیں جن کے گھروں میں بیٹیاں ہیں بہنیں ہیں ارے آپ کی ذمہ داری ہے انہیں پردہ کروائی اچھے انداز میں سمجھائی انہیں کہ بے پردہ دھولنے دینا ان کو جناب طرح طرح کے چانس آپ نے دیے بے پردگی کا ذہن آپ نے دیا فیشن کرنے کی اجازت آپ نے دی اب آپ کی مجھے کئی لوگ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کئی لوگ مجھے اس سفر میں ملے ہیں کہ جو اپنے بچوں کی شکایت کرتے ہیں کہ میرا بیٹا گھر چھوڑ کے بھاگ گیا میری بیٹی گھر چھوڑ کے بھاگ گئی کتنا افسوس ہوتا ہے اس بات کو کیا میرے سے ملے مل کے رو رہتے بیچارے ملے تھے بولے بھائی اب میں ان کو کہوں کہ آپ نے اپنی بچی کی تربیت کس کی طرح کی آج بچی کو, کو ایجوکیشن میں پڑھنے ہم نے بھیجا فلمیں ڈراموں کے کیسے لا کر ہم نے گھر میں دیے انٹرنیٹ ہم نے گھر میں لگا کے دے دیا ٹیلی فون موبائل ہم نے خرید کے دے دیا کہ جتنی باتیں کر رہی ہے کرو جب وہ گھر سے بے پردہ نکلتی تھی ہم نے نہیں روکا سارے اس کو درائیں ہم نے دیے اب اس نے کو برا سیر کر لیا تو سر پکڑ کے روئے بھائی اگر کوئی سیب کا بیج بوئے اور دعا کرے کہ دعا کرے آم اگ جائے تو سیب کا بیج بونے سے آم نہیں اٹھتا جو بیج بوئیں گے وہی کاٹیں آپ کے بچے آپ کے فرما بردار ہیں آپ نے ان کو کمپیوٹر لا کر دیا انہوں نے کمپیوٹر پڑھ لیا آپ نے انگلش سکھائی انہوں نے انگلش سیکھ لی آپ نے اٹالین زبان سکھائی وہ اٹلی میں بولنا شروع ہو گئے آپ نے اسکول بھیجا اس نے میٹرک کر لیا ارے آپ قرآن پڑھاتے تو وہ قرآن پڑھ لیتا آپ حدیث پڑھاتے تو وہ حدیث پڑھ لیتا آپ اسے اپنی بچی کو دی جی فاطمہ خاتون جنت کے واقعات پڑھاتے اگر عائشہ کا پردہ داری پڑھاتے خاتون جنت کی باتیں داری سیکھ جاتی ارے آپ ہی نے کو تعلیم نہ دی ابھر پکڑ کے رونا کہتا اب کیا ہو جب چک شیفت سنت کو ایک سنت کو خط لکھا لکھتی ہے حضرت کہ میرے والد صاحب نے میرے گھر میں ٹی وی لگا کر دیا پھر اس کے بعد ڈش کینٹینا لگا کر دیا میں گھر میں ایک بار اکیلی تھی میں نے گھر میں جب ٹی وی کھولا تو اس میں برے مناظر آ رہے تھے میں نے وہ مناظر دیکھے اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی گھر سے نیچے اتری اور میں نے مل کا لیا مولانا صاحب بتائیے میری اس برے فیل کا ذمہ دار کون میں یا میرا وہ باپ جو میرے گھر میں یہ تمام آلات لے کر آیا دل کے پتونے جم کے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے شراب سے آج ہمارا معاشرہ کس طرح جا رہا ہے اپنے بچوں کی وجہ سے آپ پریشان ہیں لیکن کہ اپنے آواز کو دیکھیے ہم نے کیا, کیا, کیا ارے آج بھی جس گھر میں ماں نماز پڑھتے ہیں ان کا بچہ نمازی بن جاتا ہے جس کی ماں پردہ کرتی ہے اس کی بیٹی بھی پردہ کرنے لگ جاتی ہے جب ماں ہی بے پردہ ہے جب باپ ہی بے نمازی ہے ارے جب باپ ہی بیٹے کے سامنے شراب پیتا ہے جب باپ ہی اپنے بیٹے کو جھوٹ بولنے کی تربیت دے رہا ہے کہ بیٹا باہر جا کے کہے تو ابو نہیں ہے آپ نے بھی جھوٹ بولنے کی تربیت دی تو خدا را، خدا را بے حیائی کی باتوں سے خود بھی دور ہو جاتی ہے اپنے بچوں کو بھی بچائیے اب مئو کو کب ہو موت ایک ایسا گاؤں ہے جو ہر کسی نے پینا ہے الموت مو کل بابل کلس داخل ہوا موت ایک ایسا دروازہ ہے جس میں ہر کسی کو داخل ہونا ہے کیوں بھول جاتے ہیں اپنی موت کو ہم کیوں بھلائے بیٹھتے ہیں کب سبیں گے کب مرنے کی تیاری کریں گے اے بڑے بھائیوں توبہ کر لیجی رب کی رحمت بہت بڑی ہے معافی مانگ لیجیے اس کے دربار میں اور اگر اسلامی بہنیں مجھے سن رہی ہیں اگر آپ کی بھی دوستیاں ہیں آپ بھی نہ محرم لڑکوں سے بات کرتی ہو ملاقات کرتی ہو فون پہ بات کرتی ہو دیکھتی ہو آپ بھی توبہ کر لو سنیے سنیے اخبار میں ہے کہ سب کہانی ہوئی بارش نہیں ہو رہی تھی بابا نظام الدین اولیاء کے پاس لوگ آئے کہ حضور دعا کیجئے بارش نہیں ہو رہی لوگ پیاسے مر رہے ہیں بابا نظام الدین اولیاء نے اپنی امی جان کے کپڑے کا ایک دھاگا ہاتھ میں لے کر عرض کی یا اللہ یہ اس خاتون کے دامن کا دھاگا ہے کہ جس خاتون پر کبھی بھی نامرم کی نظر نہیں پڑی ہے میرے مولا اسی کے صدقے رحمت کی بارش برسا دے ابھی دعا بھی خبر نہ ہوئی تھی کہ رحمت کے بادل گر گئے اور رن جن رن جن بارش شروع ہو گئی اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مقصرت ہو اے میرے پیارے اسلامی بھائیو ایسے ہوا کرتے ہمارے اصلاف اور ہمارا کیا حال ہے ہمارے اصلاف کس طرح پردہ ہر حال میں کیا کرتے حضرت سیدنا تم خلاد ابھی اللہ تعالیٰ کا بیٹا جن میں شہید ہو گیا آپ ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے نکال ڈالے بارگائے رسالت میں حاضر ہوئی اس پر کسی نے حیرت سے کہا اس وقت بھی آپ نے نکال ڈالا ہوا ہے کہنے لگی میں نے بیٹا ضرور کھویا ہے حیا نہیں کھوئی بیٹا چلا گیا حیا تھوڑی چلی گئی ہے اور آج شادی کے موقع پر کیا ہو ہے پردہ کرنے والی عورت اس دن بے حیا ہو جاتی ہے کہتی بچے کی شادی یہ سب چلتا ہے پانچ وقت کا نمازی چہرے پر گاڑی سجانے والا جب اس کے گھر میں شادی ہوتی ہے پوچھو اگر یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے گھر میں ناچ گانے ہو رہے ہیں ڈول تماچے ہو رہے ہیں بےکائی کے منظر ہو رہے ہیں کہتے کیا کریں بچے کی خوشی ہے سب چلتا ہے سب چلے گا نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں جواب نہیں دے سکو یہ شیتان کے بار ہیں جو ہمیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں چاہتا ہے کہ ہم گناوں میں مبتلا ہو کر آج ہمیں گناہ کا موقع نہیں ملتا تو گناہ سے بچے ہوئے نا اصل امتحان تو اس وقت ہوتا ہے جب گناہ کا موقع ملے اللہ تعالیٰ ہم اس امتحان میں کامیابی آتا کسی صورت ہمارا گناہ کرنے کا جین چاہے ہے میں ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے آپ مسکی کے نام سے مشہور تھے یعنی عربی میں مشک کو عربی میں مسک کہتے یعنی مشک والا آپ کے جسم سے ہر وقت خوشبو آتی رہتی تھی جس راستے سے گزرتے وہ راستہ محل جاتا جب داخل مسجد میں ہوتے تو لوگ پہچان جاتے ہیں کہ اگر مسکی آئے ہوئے ہیں تو لوگوں نے کہا حضور آپ بڑی مہنگی خوشبو لگاتے ہوں گے بڑی رقم خرچ کرتے ہوں گے اپنے اس پر ہر وقت محکتے رہتے ہیں فرماتے میرا واقعہ بڑا عظیم ہے میں بغداد ماللہ کے ایک خوشحال گھرانے میں پیدا ہوا ہوں جس طرح عمرا اپنی اولاد کو تعلیم دلواتے ہیں میری بھی اسی طرح تعلیم ہوئی ہے میں بہت خوبصورت اور ماں آیا تھا میرے والد صاحب نے کسی سے کہا اسے بازار میں بٹھاؤ تاکہ لوگوں میں کچھ گل مل جائے اس کی حیات کچھ کم ہو چلا سے میں کپڑا بیچنے والے کی دکان پر بٹھا دیا گیا ایک عورت آئی مجھ سے کچھ کپڑے کے تھان لیے اور کہا کہ ایسا کرو اس نوجوان کو میرے ساتھ بھیج دو تاکہ گھر میں میری مالکن کپڑے دیکھ کر فیصلہ کر لے گی کون سے کپڑے لینے ہیں جب اس محل میں میں گیا تو وہاں ایک نوجوان لڑکی بڑی بند سوڑ کر بیٹھی تھی مجھے دیکھا تو اس کا گناہ کا ارادہ ہو گیا دروازوں کا بند کر دیا اور اس نے مجھے گناہ کی دعوت دی میں بڑا پریشان ہو گیا ایک طرف تو یہ گناہ کی طرف بلا رہی ہے دوسری طرف رب کے آزاد کی طرف میرا خیال ہے میں رب کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتا تھا مگر وہ اصرار کرتی رہی آخر کار میں نے کہا مجھے واش روم میں جانا ہے استنجا خانے میں جانا ہے وہ جب استنجا خانے میں میں پہنچا میں نے بائیں دیکھا دائیں دیکھا کھڑکی دیکھی کوئی راستہ نہ ملا کیسے گنا سے بچوں وہ کہتے میں نے اس استنجا خانے کی جو گندگی تھی وہ اپنے کپڑوں پہ بنے جب میں باہر آیا تو سب سیکھنے لگے کہ پاگل ہے اور سب مجھ سے گر کھا کر دور ہٹ گئے اور مجھے اٹھا کر انہوں نے باہر باغ میں پھینک دیا جب میں نے یقین کیا کہ یہ سب جا چکی ہیں تو اپنے کپڑے اور بدن کو دھو کر پاک کر لیا گھر آیا کسی کو یہ بتایا نہیں مگر رات کو سویا تو خواب میں کوئی کہہ رہا تھا کہ سیدنا یوسف علیہ السلاط والسلام سے تمہیں کیا ہی خوب مناسبت ہے اور کہتا ہے کہ کیا تم مجھے جانتے ہو میں نے کہا نہیں تو انہوں نے کہا میں جبرائیل ہوں اور اس کے بعد انہوں نے میرے منہ اور جسم پر اپنا ہاتھ پھیر دیا اسی وقت سے میرے جسم سے مشق کی بہترین خوشبو آنے لگی یہ عدت سیدنا دن جبری امین علیہ السلام وسلام کے دستے مبارک کی خوشبو ہے اے میرے پیارے سے انہوں نے گندگی برداشت کر لی مگر بے حیائی کرنا بدکاری کرنا نہ برداشت کیا کیسی عطا ہوئی کہ رب نے دنیا ہی میں مہکا دیا لیکن آج مسلمان کو موقع تلاش کرتا نظر آتا ہے کہ کہیں سے کوئی گناہ کا موقع ملتا ہے میرے پیار اسلام بھائیو ہو فیصلہ آپ نے کرنا ہے آپ کو کوئی کہ بھائی ابھی آپ دال کھا لو ورک تین گھنٹے صبر کر لو تو آپ کو مرغی کی بریانی بھی کھلائی جائے گی میٹھا کھانا بھی دیں گے بہت زبردست لگزری کھانا آپ کو پیش کریں گے تین گھنٹے برداشت کر لو آپ کیا کرو گے تین گھنٹے برداشت کر لو گے کوئی کہہ جناب آج آپ جاب کرو نوکری کرو آج کا کام کرو گے تو دس یورو دیں گے لیکن اگر آپ یہی پیسے ہم سے ایک ہفتے بعد لے لو تو سو یورو دیں گے آپ کیا بولو گے یار کوئی بات نہیں ایک ہفتہ میں صبر کر لوں گا ایک ہفتے کے بعد مجھے سو یورو دے دینا تو جب دنیا میں تھوڑا انتظار کرنے سے نفع بڑھ جاتا ہے تو ہم کہتے نہیں یار ابھی نہیں لینا تھوڑا صبر کر لو اپنی مثال دے رہے ہیں آپ آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے جو بیوی بچوں گھر بار کو چھوڑ کر جہاں پانچ پانچ سال ہو گئے دس دس سال ہو گئے تین تین سال ہو گئے آپ نے سوچا ہے دو چار پانچ سال یہاں کام کر لیں تکلیف ہے گھر والوں سے دور رہ لیتے ہیں پھر انشاءاللہ پیسے کما کے واپس جائیں گے تو خوشحال زندگی گزار لیں گے تو جب دنیا میں نفع کمانے کے لیے صبر کر لیتے ہو اور باقی شراب پینے کا جی چاہے تو صبر کر لو کہ رب نے جنتیوں کے لیے شراب قبور تیار کر کے رکھو فیصلہ آپ نے کرنا ہے یہ گندی شراب پینی ہے جس سے جس کا عذاب ملنا ہے جس کی بدبو ہے جس میں نشے میں آدمی بدمست ہو جاتا ہے حیات ہو دیتا ہے یا وہ شراب سہور پینی ہے جو زبن جنتیوں کے لیے تیار کر رکھی ہے اب یہاں جنا کرنے کا بدکاری کرنے کا جی چاہتا ہے ان بے حیات بد کردار عورتوں کو دیکھنے کا جی دی چاہتا ہے خود فیصلہ کر لو کہ ان, ان بے حیا عورتوں سے دوستیاں کرنی ہے ان بدکار عورتوں کے پاس جانا ہے یا کچھ صبر کر لیجیے زبن جنتیوں کے لیے ہو تیار کر رکھیے کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نعمتیں ہیں یا حرام کھانے کو دی چاہتا ہے تھوڑا صبر کر لیجیے ربن جنتیوں کے لیے بہترین کھانے تیار کر کے رکھے یہاں طرح طرح کے فیشنیبل لباس پہننے کو دی چاہتا ہے تھوڑا صبر کر لیجیے سنتوں کا لباس پہن کے لیجیے ربن جنتوں کے لیے بہترین لباس تیار کر رکھے فیصلہ آپ نے کرنا ہے پچاس ساٹھ سال زندگی میں مزے اڑانے ہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جنت میں رہنا ہے اور اگر وہ نام حاصل کرنا ہے تو دنیا میں سبر کرنا ہوگا گناہوں سے بچنا ہوگا رب کو راضی کرنے والے کام کرنے ہوں گے الحمدللہ للہ الحمدللہ الحمد للہ دار و اسلامی کا مدعی ماحول یہی ہمیں جہن دے رہا ہے کہ میرے بھائی گناہوں کی طرف نہ جاؤ شیطان چاہتا ہے تمہیں گناہ میں ڈال دے یہ چاہتا ہے تم آزاد میں گرفتار ہو جاؤ یہ مردود ہمارا پکا دشمن ہے اس کی دشمنی کو پہچانو اور گناہ کی طرف نہ جاؤ چھڑا لو اس سے دامن اور تھام لو نبی کا دامن وہ دامن ہے کہ آپ تھام لو دامن ان کا وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے آقا کا دامن تھام لیا پھر وہ ہاتھ نہیں جھٹکیں گے وہ انشاءاللہ اپنے پیچھے پیچھے جنت میں لے جائیں گے باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے پھول رحمت کے جڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے اور کل میں ہوگا ہمارا داخلہ اس سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے کیا ملاحظہ کیجیے ناراشار بیان میں یہ نیت کر لیجئے کہ اگر کچھ گناہ کر رہا ہوں میں رب کی نا فرمانی میں جی رہا ہوں بے حیائی کی کام کر رہا ہوں یا خدا نزاد کا شراب کا عادی ہے ماں باپ کا نافرمان ہے نماز نہیں پڑھنے والا ہے توبہ کر لیجئے مانگ لیجئے معافی وہ کریم بڑا کریم ہے آج دنیا میں کسی کا دل دکھائیں وہ بڑی مشکل سے معاف کرتا ہے دوبارہ دکھائیں پھر معاف نہیں کرتا میرا رب وہ ہے کہ گناہ کرتا جائے معافی مانگتا جائے رب بار بار بار بات فرماتا فرماتا ہے <تصفح> ابن تو میرے پاس اگر اس حال میں آیا کہ زمین اور آسمان سب کو گنا سے بھر دیا ہوگا اور اگر شرک نہ کیا ہوگا تو میں تیرے پھر بھی سارے گناہ ماف <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> ایسا کریم رہو ایسا کریم مولا میں پھر بھی اس کی نافرمانی کروں پھر بھی اس کو ناراض کرنے والے کام کروں یہ اچھی بات تھی ہے ابھی بھی शैतान بس فن डाल ڈال رہا ہوگا کہ یار آج سے سارے कैसे کیسے چھوڑو بہت سارے کام کرنے ہیں دوستوں کی بھی گیدرنگ ہے میرا ماحول بھی ایسا بن گیا ابھی بھی خیال ڈال رہا ہوگا وہ کچھ تو نہیں ہو رہا ہوگا کہ آپ بیان میں بیٹھے ہیں اچھی نیتیں کر رہے ہیں وہ پوری پلاننگ کر رہا ہوگا یہ شیتان پتا है کتنا بڑا دشمن ہے اگر آپ کو میں یہ بتاؤں کہ ایک شخص ہے وہ سوچ رہا ہے وہ پلاننگ میرا کاروبار تباہ ہو جائے اب تو میں اس سے کبھی بھی بات نہیں کروں گا ختم میری دوستی ختم اس سے اچھا کوئی میں آپ کو بتاؤں گا آپ کا فلاں جو دوست ہے نا وہ یہ پلاننگ کر رہا ہے کہ آپ میاں بیوی بی کے اندر طلاق ہو جائے آپ بولو اچھا یہ سوچ رہا ہے اب تو ختم کبھی بھی بات نہیں کروں گا اس سے اچھا پھر میں آپ کو بتاؤں کوئی ایک اور شخص ہے وہ یہ پلاننگ کر رہا ہے آپ کی ٹانگ ٹوٹ جائے آپ بولو اچھا میری ٹانگ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں میں تو اس کی ٹانگ توڑ دوں گا ہم دنیا نقصان کو پہنچانے لگے یہ پتا چل جائے ہم اس سے دشمنی لے لیتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں شیطان کیا چاہتا ہے شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہمارا ایمان ہم سے چھین لیا جائے اور ہم کافر ہو کر دنیا سے جائیں یہ شیطان چاہتا ہے اب بتاؤ اس سے بڑا کوئی دشمن ہے کام توڑنے والے کا پتا چلے تو اس سے دوستی ختم میاں بیوی میں تلا کرنے والا پتا چلے اس سے رشتہ داری ختم کاروبار کو نقصان کروانے کی پلاننگ پتا چلے تو اس سے کاروبار ختم ارے جو میرے ایمان کے ڈر پہ ہو میں اس سے دوستی لگاؤں گا میں اس کی بات مانوں گا بالکل نہیں مانوں گا شیطان کتنی میری میں رکاوٹیں کھڑی کر دے میں انشاءاللہ نیک بن جاؤں گا चीज़ा. میں نبی کا غلام ہوں میں شیطان کے قدموں پہ نہیں اپنے نبی کے نقشے قدم پر چلوں گا चीज़ा. آج پکی سچی نیت کر لو شیطان شیتان خوشی کر لے میں اپنے نبی کا غلام ہوں آج سے نبی کی سنتوں پر عمل کروں گا شیطان کے خلافان جن! شیتان کے خلاف جان آج پکی نیت کر لو کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز کزا نہیں ہوگی جنجد! ایسا نعرہ بلند کرو کہ شیطان یہاں سے دور بھاگ جائے آج کے بعد ہماری کوئی نماز سزا نہیں ہوگی ہم جان کے پورے روزے رکھیں گے فلمیں نہیں دیکھیں گے گانے بازے نہیں سنیں گے حیا کے مناظر نہیں دیکھیں گے نہ محرم عورتوں کے قریب بھی نہیں جائیں گے شراب سے بالکل دور ہو جائیں گے اور انشاءاللہ شاء سرکار کی سنگتوں پر عمل کرتی ہے پھر دیکھو کیسی زندگی گزرتی ہے پھر پتا چلے گا دل کا سرور کیا ہے زندگی کا مزہ کیا ہے ارے وہ دل ویران ہے جس کے دل میں نبی کا عشق نہیں ہے وہ آنکھ بیکار ہے جو آنکھ نبی کی یاد میں نہیں بہتی آ جاؤ دعوت اسلامی کے بدری ماحول میں عشق رسول کے وہ جام پلائے جائیں گے کہ زندگی کا اصل مزہ ملنا شروع ہو جائے گا شاید میرے آقا میرے سوا آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے آقا تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے ارے دنیا کے نظاروں کے لیے طلبنے والوں کبھی مدینے کی یاد میں تڑپنا دیکھو پھر پتہ چلے گا تڑپ کہتے کس کو ہیں کہ یورپ کے نظارے کچھ نہیں ہیں جو میرے نبی کے مدینے کے نظارے ہیں خدا کی تکپ مومن تو جیتا ہی اس لیے ہے کہ مدینے کا دیدار کروں گا اس آس میں جیتا ہوں کہ اب دے یہ کوئی آکر اس آنکھ میں جیتا ہوں کہہ دیں یہ کوئی آ کر کہ چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں ارے خدا کی قسم جو جو سرور جو مزہ یاد مدینہ میں ہے جو مدینے کی طرف میں ہے وہ دنیا کی کسی محبت میں نہیں ارے آج تک تو یہ بے پردہ بے حیا عورتوں کے عشق میں مبتلا رہے گا آ کر دیکھو جب نبی کا عشق ملتا ہے تو کیا کچھ ملتا ہے الا حضرت سے پوچھیے لکھتے ہیں اے عشق تیرے سب کے جلنے سے چھٹے سکتے آج دنیا کے عشق میں کیوں جلتے ہو ارے دل کو جلانا ہے تو نبی کی یاد میں جلانا شروع کر دو آلہ حضرت دکھتے ہیں جب نبی کی یاد میں دل جلتا ہے نا یہ یہاں تو جلتا ہے مگر وہاں کے جلنے سے بچا لیتا ہے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سکتے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے امیر اہل سنت اپنے شیر میں کیسی پیاری دعا کرتے ہیں لگا دو سینے میں آ گو لگا دو سینے اے دن تیری نبی شی آ جاؤ چھوڑ دو یہ دنیا کی عشق چھوڑ دو یہ دنیا کی محبت نبی کا دامن تھام تھا کیونکہ انہیں کی سے زندگی میں جانا ہے انہی سے تو شفاعت کی خیرات لینی ہے آج نیت کر لیں کہ آج سے انشاءاللہ شاء اللہ چہرے پر ہی پیاری پیاری, پیاری سنت داری بھی سجائیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالی کے قریب ہم سب کو حضرت سے عثمان با حیا کا صدقہ نصیب فرمائے ہمیں حیا کی توفیق کا تا فرمائے مولا ہمیں لیبو کے سامنے بھی شرم شرمتا فرما اور اکیلے پر بھی شرم عطا فرما لوگوں کے سامنے تو ہم گنا سے بچ جاتے ہیں مالک میں اکیلے میں بھی گناہوں سے بچنے والا بنا دے اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ سب باتیں سیکھنے کے لیے اور بھی بہت ساری باتیں سیکھنے کے لیے آپ کو کچھ وقت دینا ہوگا اپنی اسلام کے لیے کوشش کرنی ہوگی یہ اتنی گنا کی عادتیں ہماری پڑ چکی ہیں کہ ان سب عادتوں سے جان چھڑانے کے لیے یہ اتنا جلدی نہیں ہوگا آپ کو ایک مدنی ماحول ایک نیک ماحول اپنانا ہوگا اور یہ نیک ماحول دعوت اسلامی کا مدری ماحول ہے جس میں گناگار آتا ہے تو نیک بن جاتا ہے بے نمازی آتا ہے تو نمازی بن جاتا ہے ماں باپ کا نافرمان آتا ہے فرما بردار بن جاتا ہے شرابی آتا ہے شراب چھوڑ دیتا ہے آپ بھی آتا ہے اور اس کے لیے میں آپ کو ارض کروں گا جہاں جہاں سے آئے ہیں جو ملان سے آئے ہیں جو جناب برشیا سے آئے ہیں جو جرمنی سے آئے ہیں جو آسٹریا سے آئے ہیں جو یو کے سے آئے ہیں جو اٹلی کے دور دراز کے شہروں سے آئے ہیں سب نیت کریں ہر ہفتے پابندی کے ساتھ جہاں جہاں ہفتہ وار اجتماع ہوتے ہیں شرکت کریں گے yeah. اور اس کے ساتھ ساتھ یار والیوں مدنی کافلوں میں سفر ہمیں خود بھی نیک بننا ہے اپنے مسلمان بھائیوں کو ان برائیوں سے بچانا ہے آپ کا دل نہیں روتا جلد ہم یورپ کی مسلمانوں کا حال دیکھتے تو یقین کریں دل خون کے آنکھوں ہوتا ہے کہ کون بچائے گا میرے بھائیوں کو یہ نوجوان کہاں جا رہے ہیں یہ آکا کے امتی ہیں یہ میرے آقا کے غلام ہیں یہ برائی کے اڈوں کی طرف جا رہے کون بچائے گا یہ چند دعوت اسلامی والے کوشش کریں گے تو بہت دیر ہو جائے گی ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھر تک آگ پہنچ جائے ہمارا ساتھ دیجیے آپ ہمارا ساتھ دیجیے ہم ہم آکا کی امت کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں ہم آکا کی امت کو یہ گناہوں کے جو سیلاب کی طرف جا رہے ہیں ان کو بچانا چاہتے ہیں ہمارا ساتھ دیجیے ہمارے بازو بن جائیے ہمت کیجیے اور نیت کیجیے کہ انشاءاللہ ہر مہینے ہم دعوت اسلامی والوں کے ساتھ بدنی کافلے میں سفر کریں گے کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ سب نکلی ہمارے ساتھ سفر کیجیے اور دعوت اسلامی والوں کے بازو بن جائیے دے تانا جی تب نما جی ہے دیتا نمازی جی تبے نما جی ہے دے تا خدا کے کرم سے بنا مدنی ماہال خدا کے کرم سے بنامدنی ماہال قیامت تلقیہ الہی سلامت قیامت تلقیہ الہی سلامت قیامت تلقیہ الہی, الہی سلامت رہے تیرے عطار کام دنی ماحول تیرے اثار کامدنی مدنی تیرا شکر مالا دیا مدنی مہال تیرا شکر مالا دیا مدنی مہال میں مبلغ بنو سر کا کاب چرچا سن تو یا خدا درس دو سنتوں کا ہو کرم بہر خوات مدینہ موقع